کسی حد تک پانی پینا بھی پر ایسیڈیٹی کو فائدہ دیتا ہے نا ایسی اس کی کم ہو جاتی ہے محمد اللہ کریم ربی و کا مہینہ گزرا اتفاق کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ربی میں ہے اور دنیا سے پردہ فرمانا بھی ربی ولیبل میں ہے پیر کا دن تو دونوں میں وہ پکا ہے اس میں دوسری روایت نہیں ہے پیر کا دن کی پیدائش اور پیر کے دنیا سے خرطی یہ دونوں پکی ہیں تاریخیں جو ہیں تو وہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہوں مثلاً جو وفات کی تاریخ ہے بارہ اسی کو دیکھیں کہ اس سال آپ کا حاج ہوا ہے دس اللہجہ کو جمعہ کے دن دس الجہ کو جمعہ کے دن آپ کا حاج ہوا ہے اور اس کے بعد اگر تیس دن سجا کے لگائے جائیں تیس دن محرم کے تیس دن سفر کے اور بارہ دن جب رول کے شامل کیے جائیں تو یہ بانوے دن بنتے ہیں تو سترہ نو اکانوے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ گیارہویں کو جمعہ تھا بارہویں کو افتاح تھا اور تیرہویں کو اتوار تھا اگر اس میں ایک مہینہ جو ہے وہ کا تھا تو پھر جو ہے تو 12 روپیے لبل جو ہے تو ہفتے کو تھا اگر دو مہینے نتیج کے آئے تھے تو پھر 12 روپیے لبل جو ہے وہ اس کو تھا جمعرات کو تھا اگر تینوں نتیج کے آئے تھے تو پھر جو ہے کسی <laughs> ترتیب پی اور بارہ کٹھے نہیں آ رہے ساتھ دو اور دو چار ہو جی کرا سات میں کیسے کریں گے اس بار کا بتایا میں نا اس میں کسی ایک مہینے کو اکتیس کا شمار کرنا ہو تو پھر ہو سکتا ہے بارہ کو اکٹھا کر سکتے ہو خیر ہے کہ وہ کوئی بات مشہور ہو جائے تو اور جو ہے تو عیسائیوں کی طرح دن منانے کا رواج ہو گیا سالگرہ منانا بڑا جو ہے تو لوگوں کو شوق سے لوگ اور کشت سے سالگرہ مناتے ہیں یہاں تک کہ بارہ بھی لل کا روزہ رکھتے لوگ میں اس میں روزہ رکھنے کا آیا ہی نہیں ہے یہ آپ کی معلومات میں بزرگوں نہیں نہیں؟ کا تعارف نہیں ہوا ہاں جی. علی، جی جی. جی بادشاہ تو ہم کیا بات کر رہے تھے جی؟ رکھنے گا رہے ہیں، اور دن منانا، وہ جو ہمیں پچیس دسمبر جو ہمیں پیدائش مناتے ہیں نا فاتی مناتے ہیں اتفاق کے ربیع لول اور پیر کا آپ کی پیدائش بھی اور, ربیو لول اور پیر کا جو ہے ایسے کوئی کرنے کے لیے ہے تو اس کو نکال سکتا ہے یہ ٹریک میں تو میں نے آپ نکال دیا نا کہ یہ دن جو ہے تو یہ بارہ اور پیر کٹے تب آ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کو کٹے شمار کیا وہ جو سن ہے اس کو بھی شمار کر گن سکتا ہے آدمی پیدائش والے اور اس میں جذبہ ہی ہوتا ہے آدمی کا کہ دین پھیلنے کے حالات ہوں اور دین کو فائدہ ہو تو دین کو فائدہ تو مصنون ترتیب سے ہوتا ہے جو ترتیب مسنون نہ ہو دین کا دین کو فائدہ اس سے نہیں ہوگا حضرت ہے اگر رحمت اللہ علیہ کیا اس مجمد احمد اللہ حج کے سفر پر تھے اور زمانے میں جب کہ سن پچہتر کا حج کا مجمعہ تھا وہ آٹھ لاکھ تھا اب تیس لاکھ ہوتے تو اس دور میں تو شاید ہوتا ہوگا مجھ کو اس وقت تو آف کے لیے پہنچ کر تو آف کے لیے شاید بری صاحب نے متاثر گئے نا دیکھا کہ مرد اور اکٹھے تو کر رہے ہیں مخلوط ہو کر تو نکالی اور متاف میں کھڑے ہو گئے اور اندر کیسے مردوں کو کسیوں کو درست کیا قطاروں کو اور باہر کیسے عورتوں کی اور تب تو کیا ہے شریعت نافذ کر کے تواف کیے زمان اللہ ایسے اللہ کی تعلق بارے اور اس بارے میں حکومت تھی ترکوں کی تھی اور ترک ہندوستانی مشائق کی بہت قدر کرتے تھے خاص طور سے شاہور رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان تو ساری دنیا مشہور تھا پھر لکشمن صرف ان کا تھا ترکیوں کا اللہ اور امراو اللہ میں رہے تو اس میں ان کو پیغام ملا کہ عید ملاز نبی بنا رہے اس کا جلوس ہوگا تو آپ بھی اس میں تشریف لائیں انہوں نے فرمایا کہ اس جلوس کے بارے میں کوئی احادیث ہمیں بتائیں اور اگر آپ حادیث نہ بتا سکے تو پھر ہمیں اس میں شمولیت سے معذور سمجھیں چونکہ آگے دو لماعت ہے بڑے درجے کو لمحات ہیں ان کو تھا کہ ہم کوئی کیا اسے کہتے ہیں استعمال تخریج اور تعویل کر کے تو مستحق بیان کر سکتے ہیں کہ حدیث نے کار کر بتا تو, تو نہیں تو شامل نہیں ہوئے بیٹھ تو یہ بات میں آئی تھی کہ دین کے پیداؤ کا اور دین کے فروغ کو تین چیزوں سے فائدہ ہوگا جو کہ مصنون ہے ایک تو تدریس سے ہوگا تدریس جو قرآن وزی اور دینی دوسری ضرور کتاب، ضروری کتابیں مدارس میں پڑھاتے ہیں دین کا پھیلاؤ تو درس و تدریس سے ہوگا اور دین کا پھیلاؤ جو ہے تو یہ واض و تبلیغ تبلیغ سے ہوگا بعض و تبلیغ سے ہوگا دا تبلیغ سے ہوگا اگر اس میں کوئی تحریکی شکل میں کر رہا ہوں تو بات و بارک ہے کوئی تاریخ کی شکل میں نہ کر رہا ہو اکیلے طور پر بعض تبدیلی کر رہا ہو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا یہ آدمی کو اتنے زیادہ تبصیلی مضامین نہیں آتے ہیں موٹی موٹی بات اپنے گھر میں ہی کیا جاتا ہے کوئی نماز کے فوائد فوائد گھر والوں کو سنا دیتا ہے کوئی فکر کے فوائد فضائل گھر والوں کو سنا دیتا ہے اس کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے ڈاکٹر سیاد صاحب پلاٹ خرید رہا تھا اور اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ آج کل جو ہے تو وہ پلاٹ والوں کو کیا کہتے ہیں پلاپی والوں نے بڑے دھوکے کے ترتیبیں شروع کی ہوئی ہیں فوراً متاثر ہو گیا میرے پاس لے کر خریدیں کہ نہ خریدیں میں نے کہا اتنی تعلیم اس نے کی اخبار میں اتنا تاثر ہو گیا تو اس میں دا دا و تبلیغ کوئی آدمی اکیلے میں بھی کر رہا ہو ساری طور پر بھی کر رہا ہو تو اس کا اچھا خاصا اثر ہے اتنی استعداد نہیں ہے کہ جن کی باتوں کو بیان کر سکتا ہو تو لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کے سنا کر اس کی تو ریب تو کر سکتے ہیں کر سکتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ استعداد میری طرح اتنی کمزور نہ ہو کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو ہل رہا تھا اس میں تو اسے کسی ارم نے کہا کہ نماز پڑھ پڑھنے کے دوران ہلنا نہیں چاہیے تو اس نے کہا میں نے عدیض پڑھی ہے کہاں حدیث پڑھی ہے تو اس نے حدیث دکھائی کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھائے تو چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے بہت لمبی نہ پھر ہوئے مختلف کو تکلیف ہوتی کوئی بیمار کوئی بوڑھا کوئی ضعیف <laughs> اب یہ مکہ مکمہ میں جس جتنا دن قریب آتے جاتے اور مجمع جاتا ہوتا جاتا ہے اتنے ایمان صاحب کی نماز بہت اثر جاتا ہے نماز ہلکے پڑھنی چاہیے ہلکے پڑھنی چاہیے کمزور نہ ہودو کے بارے میں تو سمجھتا ہوں اپنی مرضی سے جان کرتا ہوں تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا اکیس دن کتاب لے کر اپنے گھر والوں نے اس کو پڑھ کر سنا ہے اور تھوڑی سی عمل کی دے دے اس سے گھر میں فضا بنے گی ہمارا لاہور کا سفر ہوا تو وہاں گھر والے جو ہمارے ساتھ تھے اور وہاں کسی سلسلے کے کوئی صاحب خلافت بزرگ تھے ان کے ہمارا قیام ہوا رات کا تو دوسرے دن مجھ سے کہا کہ آپ اپنے گھر پر بہت سختی کرتے ہیں میں کہا پھردین کو کیا تاثر ان کے گھران نہیں کہ ان کو سنایا ہے آ... میں نے کہا کہ آپ بہت سخت پردہ کراتے ہیں میں نے خاموشی اختیار کی بھی میں نے کہا کہ, کہ میں نے پردہ کرانے کے بارے میں گھر میں کسی دن کہا ہی نہیں صرف ان کو گھر میں فوج تصویروں والا اخبار بند کر لیا اس کی جگہ اسلام اخبار شروع کر دیا وہ اخبار والوں نے کہا کہ ہمارا ایک اخبار بھی آتا ہے وہ بھی آپ لے لیے وہ بھی شروع کر. اتنا کام کیا باقی جو کچھ شی... پردے وغیرہ کی شدت آئی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے سالیں لٹریچر گھر میں آئے سالیں کتابیں اور آپ لوگ کہتے ہیں. سالے کتب اور سالے گھر میں داخل خود بہت کرتے مکہ مقرمہ سے مہمان آئے ڈاکٹر صاحب یاد ہے آپ کو تو ضرور کے اور ان کے خلاف بول رہے تھے خاص طور سے بغل میں لے کر گیا اور پھرتا پھر پر آج کہا رہا کوئی سب جگہ برطانیہ میں تھا تو وہاں بری کے دار علوم میں گیا تو وہاں ایک وہاں کے علماء نے باز کی والے ماں نے بات کی نے کہا کیا بہت بڑا نقصان جو ہے تو آپ کے ملک میں مومن نے پہنچایا ہے اسلام اخبار نے پہنچایا ہے مجاہدین کا ہاتھ اسے کھول دیے بیان کر دیے ان پر گرفت پکڑے گئے تو میں نے کہا جی وہ تو آپ لوگوں کو معلومات ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا باہر تو تو ایک بڑے زوردار تھے سیاسی دباؤ والے سب پر چھائے ہوئے تھے تو جب میں نے بات کی تو لوگوں نے سر لایا تو مجھے دادوا کہ میری تائید والے زیادہ تھے وہ بےچارے کے بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ یہاں کے مقامی علاقہ کو کو تو پتا نہیں تھا ہمارے گھروں کو پتا کی خاصی ہی صلاح بن گئی تو ایک درس و تدریس کا درس و تدریس کا واض و تبلیغ کا تو کیا باتیں بتائیں گے کہ تدریس تبلیغ اور تزکیہ ترتیب تزکیا کی بیت کی ترتیب یہ تزکیہ کی ہے دل کی صفائی کرنا دل میں سے عقائد کی خراب عقائد کی گندگی دور ہو اور صحیح عقائد کی پختگی پیدا ہو دل میں کے رضیلا کی گندگی دور ہو قبر صلی اللہ کی گندگی دور ہو اور اخلاق توازو کی اخلاق کے فاضلہ اس میں داخل ہو تجکیہ کو کہتے ہیں اور کی تو ترتیب بھی جدا ہے جی حضرت ملشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے ذہین قابل عالم کو خلافت دے دی ان سے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں اور ہو گئے کہ جس سے ان کو خانقاہ میں ناگواری گزری لوگوں کو تمہارے ہاں تو مٹنا اور فنا ہونا ہے اور خاص طور پر کے اجازت دیتے ہیں تو ان کے لیے تو مٹنا فنا ہونا زیادہ زر ضروری ہوتا ہے تو ان کے ذمے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ضروری لگوائی کہ آپ ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کریں گے اور تو کتاب میں لکھو میں یاد نہیں کہ, کریں کہ اعلان کریں گے کہ لوگوں میں جلا قوم کا آدمی ہوں اور کچھ پڑھ پڑھا لیا ہے کتنے دنوں سے اعلان کرواتے رہے اوکھڑے وغیرہ کرتے رہے آپ کرے تو کیسے تو آپ یہ تو نہ کوئی تفسیر کا عمل ہے نہ دورہ عزیز کا عمل ہے نہ دورہ تفسیر کا عمل ہے نہ سلاد تصویر کا عمل ہے عمل تصفیہ کا عمل ہے باتد کے اندر جو رہے وہ مٹے بلکہ ایک واقعہ سناتا کرتا ہوں پیر قابلی صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے مسلط صاحب کی اجازت میں ان کی بیت ان کے سلسلے میں تھی پہلے پیر قابلی صاحب بغداد میں رہ کر بغداد شریف کی خانقاہ میں کاغذی سلسلہ مکمل کیا تو زمانے میں کوئی کامل لوگ وہاں ہوتے تھے نشین ہی رہ گئے تو وہاں سے واپس آئے تو یہاں پھر نشبندی کے سلسلے ہم بیچتے ہوئے تو بزرگ ان کو آگے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے ایک دن ان کو اب آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہے پھر کافی دن ان کے حالات پر غور کرتے رہے کرتے رہے کرتے ان کو کہا کہ آپ کی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں ہوں صاحب کی ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا کھاڑ کے فلانے چوک میں بیٹھے بیٹھ کر پرانے جوتے کریں گے تو تین سال ان کے پرانے جوتے سلوائے جی. جوتے سلوائے یہاں تک کہ وہ سید کی جگہ پر اور باچار صاحب شاہ صاحب کی جگہ پر موسی بابا مشہور ہو گیا اتنے مشہور ہو گئے کہ بس اندر ساری باتیں نکل گئی بس اندر دل میں جا کے یہی اور تو کچھ نہیں پھر تین سال بار اٹھایا وہاں پھر اگلا قدم ہوا جی تب نئے راج کشدی کا مر ہے نہ جو ہے تو حاج امرے کا عمل ہے اور دورے تفسیر کا نہ دورے حدیث کا لیکن ضروری اتنا ہے کہ اندر سے ایک حرام عمل نکلتا ہے حرام اور گناہ کبیر عمل حرام اور گناہ کبیر عمل خارج ہوتا ہے جو کہ باوجود دورے تفسیر کے دورے حدیث کے اور حاجوں عمروں کے آدمی کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے اور اس کا معلجہ یہ اس کا معالجہ ہے کہ وہ آدمی نگروں کی بھی حفاظت کر لے اور یہ گندے ڈبوں کو بھی نہ دیکھے نگروں کی حفاظت کر لے فوج تصاویر والے اخبار کو نہ دیکھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو فوش باتیں کرتے ہیں وہ مجلس ہوتی ہیں چپچے ہوتے ہیں پھر جو ہے تو غذا میں بھی تبدیلی کرے گوشت انڈا اور مچھلی میں کمی کرے اور پھر جب ان ساری چیزوں کے باوجود آدمی کے جذبات شہوانیہ قابو نہ ہو پھر کیا کرے صاحب جی؟ سے پھر مہینے کے تین روزے رکھے تیرہویں چودہ پندرہویں کو یعنی بیس کے روزے کہتے ہیں کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے تو اس میں کائنات کی ساری چیزوں میں جوش و خروش تاری ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی جو ہوتی ہے اس میں خون میں جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے مالج اور اصلاح ہو جاتی ہے باہر طبیعتیں اسی نہیں کوئی جس سے نہیں ہوتی ہے یہ پھر دو روزے رکھیں پیر کا روزہ رکھے اور جمعرات کا روزہ رکھیں تو آخری طبیعتیں جائیں وہ اس سے درست ہو جاتی ہے بعض ایسے ہوتے جس سے بھی درست نہیں ہوتے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن افطار کریں پندرہ روزے پندرہ افطار اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا <laughs> بالکل سڈا بچے ہوں پر وہی کوئی آدمی اگر ویسا بھی ہوتا تو اس کو بھی پچھاڑتی ہے یہ ترتیب بالکل ایک واقعہ پانی رحمۃ اللہ نے بڑا عجیب لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ایک نوجوان کہ کوئی آدمی میرے پاس آئے تو اس اتفاق کوئی اہل حدیث غیر مقلد ہوتے ہیں نا یہ ملنے کے لیے آیا ہوئے تو اس یہ اہل حدیث ذرا بیوقوف ہوتے ہیں بیوقوف ذہن اہل حدیث بنتا ہے عموماً تو آدمی مجھ سے مسئلہ پو... بات پوچھنے کے, ج... کے لیے آئے کہا جذباتی شاہبانیہ بہت تاریخ ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا باقی ہے کہ میں اس کو جواب دوں گا اگر آپ سے پوچھنے کے لیے آتا تو آپ کی جگہ پر گیا ہوتا کہتے میرے کہنے سے پہلے انہیں کہا کہ روزہ رکھو ادیس ابھی میں روزہ رکھو میں کہا روزہ رکھے تھے لیکن روزہ رکھنے سے جذبات شہبانیہ اور زیادہ ہو گیا تو کہتا میں خاموش رہا کیا اے عدیض صاحب جواب دیں نا اب وہ کیا کرو کہتے ہیں روزے رکھو حدیث عدیث میں وہ کہتے روزے رکھنا جذباتی شہانیہ زیادہ ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں جب وہ خاموش ہو جواب نہ دے سکنا پہلے تو فوراً بہت پڑا تھا نا اب جواب نہ دے سکتے میں نے صرف کہا, کہا کہ بھائی روزے رکھ صرف روزے رکھنے سے جذباتی شہانیہ کے ٹوٹنے کا نہیں کہا ہوا کثرت ٹوٹنے کا کہا ہوا روزہ عام طور پر ہر ایک آدمی بہت کھاتا ہے تو لہذا کھانے پینے روزہ کا بہت لوڈ بدن پر پڑا ہوتا ہے تو شروع میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اوور لوڈ کا دور ہوتا ہے تو نشے کے بعد لوڈ گاڑی کا دور کریں تو اس کی رفتار مزید یہ ہے کہ جب ہارمون کنسنٹریٹ ہوتے ہیں پانی کے کم ہونے سے تو اور اثر ہوتے ہیں پھر جب درج آسانیاں میں خون میں ذوق پیدا ہوتا ہے کثرت روزہ کے آنے کے بعد تو اس میں پھر جو ہے تو ہارمون کی پروڈکشن کم ہوتی ہے یعنی جب جو ہے تو عروق کی پیدائش کم ہوتی ہے تب جا کر کنٹرول ہوتا ہے. Hmm. اور, میں قد اور وزن ڈاکٹر صاحبہ ہوا ہے ہمارا اپنے آپ کو تول کے دیکھیں نا کتنا اوور لوڈ ہے کلو آف آپ کی کتابیں جی ایوری کلو ایوری کلو ایوری کلو آف ایکٹ مین ون ایئر لیس این لائف یہ والا کہ نکالے ہر زیادہ کلو وزن جو ہے وہ ایک سال زندگی کو کم کرتا ہے زندگی لکھی ہوئی ہے یہ اس ظاہری ہے جو آج میں سر کر رہا ہوتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اس طرف کو بڑھ رہا ہے را خالصہ حادثہ اگر ہو گیا تو سارے اسباب کو استعمال کرنے سے کم زندگی ہو گئی بہرحال کے اس باب اپنی اسباب کی سوچ تو سوچنا تو. تو سوچنا ہے اس پر عمل کرنا ہے لیکن ایک تقدیر جو لکھی اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا لیکن اسباب کا فہم اللہ تبارک نے انسانوں کو دیا ہے اس کو اختیار کرو اور اس کا اختیار کرنا اپنی عجدی کے اظہار کے لیے اور عجیب حاصل کرنے کے لیے کہ جس جگہ ہمیں اسباب فوائد کے معلوم ہوں اور ہم ان کو اختیار نہ کریں تو وہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ تبارک کی رحمت کی بے قدری کر رہے ہیں شروع شروع میں افغانی ہی آئے ہیں نا ریل کی پٹریاں پر سوتے رہے ہیں. اتنی پرسکون جگہ جی مارشاء اللہ جی چلتے چلتے گئے جی. <laughs> بلا جو ہے گزرتی جی. <laughs> اب آدمی کا باہر معلوم ہو جس پر آدمی کی جان جاتی ہے اور وہ لیٹ جائے اور کہہ تو مارنا جی نظو اللہ تھا سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا جی. اور میں اس پر لٹتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کیا کرتی ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ تو آپ کو فهم دیا ہے اسباب کے تاثیریں آپ کو سمجھائی ہیں کو اختیار ختم ہے افغانستان میں جب نیا نیا دہریا نظام آیا کمسٹ نظام آیا نا تو ایک کالج کے پروفیسر نے ایک طالب علم سے کہا کہ ایک خڑی آ... اللہ کو کہو نا کڑی بس کو چلا دے اگر آپ کیا چل رہا ہے اور کھڑی بس کو چلایا نا تو اس نے کہا کھڑی بس بغیر وجہ کے چل جائے کرے اور چلتی بس بغیر وجہ کھڑے ہو جایا کرے پھر آپ زندگی نہیں گزار سکیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے اصول بنائے زندگی اصولوں پر چلتی ہے ان اصولوں کا فہم اللہ تبارک انسانوں کو دیا اور زندگی اسباب پر اصولوں پر زندگی کا دار و رکھا اور انسانوں کے ذمہ یہ کیا گیا کہ ان کو اختیار کریں گے تو کیا بات کر رہے تھے تارک صاحب کو اپنی بات یاد ہے مضمون تھا نفس وزن والی بات یاد ہے ہاں جی کے سامنے کسی کا دو سے کا چار روٹیاں روٹی اللہ تجکیا مشکل چیز نہیں ہے اگر آدمی کرنا چاہے تو کرنا چاہے تو کام کرنا پڑتا ہے پابندی کرنی پڑتی ہے پابندی کرنی پڑتی ہے اور پابندی نہ کرے آدمی تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اور پابندی کرائے حاصل مشکل مشکل ہوتی ہیں ہم چھوٹے ہوئے ہمارے گاؤں میں ایک سرکس آئی تو اس میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا اور سر پر بارہ فٹ اونچا بانس رکھتا تھا اور دوسرا آدمی آ کر اس بانس پر چڑھتا تھا اور چڑھ کر اس کی چوٹی پر اپنی اس کو لنگ کو اٹکا کر اس پر بیٹھتا تھا مشق سے انہوں نے یہ توازن حاصل کیا ہوا مشق کرتے کرتے یہ توازن ناخل کیا ہوئے کرتب کیا کہ ایک آدمی نے گڑھا رکھا خالی گڑھا سر پر رکھا اور دوسرا آدمی چڑھا اس پر اور چڑھ کر گڑھے کے اوپر بیٹھا اور پھر نیچے والے آدمی نے سر پر گڑا رکھا پر ہے بٹھائے ہوئے تو تو وہ کی ناچ وغیرہ کیا کلین مشق کیے کلیم سے مونگ سکر مشکل اب مثلاً آپ نے ایک بلب ڈال کر رکھا ہوا ہے اور اس کو ابھی جلایا نہیں ہے تو اس کی ساری توانائی محفوظ ہے نا کسی وقت بھی جلایا تو اتر جلے گا ہُو چلے گا لیکن آپ اسے رکھ دیا تو نا اس کو دو گھنٹے ٹک ٹک کر کے کھولتے ہیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں بند کرتے دو تو دو ہفتے بعد شروع ہو جائے گا ہاں جی کیوںکہ اس کی جتنی اس کو کیا کہتے ہیں گارنٹی اس کی تھی وہ ساری آپ نے ایک ہفتے میں استعمال کر دی ہمارے ایک پڑوسی تھے ان کے بیٹے ایک سوزوکی گاڑی بیچ رہے تھے وہ مثلا آج کل یہ دو ہزار سترہ اور مارچ کا مہینہ تین مہینے چلی ہوئی تھی اور اس پر لگے ہوئے تھا اپلائیڈ فار رجسٹریشن اپلائیڈ فار رجسٹریشن تو اس میں اس طرح ہوا وہ لڑکے کو بیچتے تھے تو لڑکوں کے باپ سب سے پوچھ سے کہا کہ یہ تو تین مہینے خریدی ہوئی ہے لیکن تین مہینے میں انہوں نے ایک لاکھ نوے ہزار کلو اس کا پورا کر دیا چلائی ہے تو اٹی ہوتی ہے نا انجن کی طاقت ہے پورا کیا جس کو خریدے گی اس کو جس پر بیچیں گے تو اس کو بیچیں گے اس پر نمبر نہیں لگاتے اسی سال کے باڈل دا... لیکن اس کی گارنٹی ختم کی ہوئی تھی مدارس میں ساری نمروں کی سزا ہوتی ہے نا مدارس کے طلبا قانجوں کے طلبا اور مدارس کے ساتھ یہ سارے بڑے رمین جذبات والے ہوتے ہیں اساتذہ بھی فضا ہی ایسی ہے. اس میں فیض ہی وہی چل رہا ہے اس فیض سب کو فیوز کیوں ہوتا ہے اس لیے مدارس میں چند کابل نظرات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے بولانا صاحب کراچی تو اسی بر جاتے تھے تو بولا بدوری صاحب آنند نہیں دیتے تھے کہ مدرسے میں رہے نہ کوئی درس دے رہے نہ کوئی تقریر کر رہے بیٹھے ہوئے ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جاتے آتے ہیں ملتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور نظرت اللہ ہم گئے تو نظرت اللہ والوں نے پندرہ دن ٹھہرائے رکھا جی جانا نہیں جی اپنے اساتذہ طلبا کو یہ فرمایا ہوا تھا کہ بیٹھا باطن کا ہوتا ہے جو اللہ کے باطن پر سکون ہوتا ہے اور جو ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کا اثر باطن پر آتا ہے میں یہ عادت شیخ شہزرادی صاحب درجہ فرمائے بڑی برکت والی شخصیت ہیں. پہلے مجھے قصیدہ بردہ شریف کی اجازت دی تھی تو میں باقاعدگی سے پڑھتا رہا اب صحت کی خرابیاں اور مصروفیات سے وہ چھوٹ کے پڑھنا اور میں جتنی کوشش کرتا تھا پڑھنا نہیں رہا تھا اور دوبارہ ان کی خدمت حاضری کی اور ایک پندرہ بیس منٹ تھا تھے اور واپس میں آیا تو حیرت انگیز طور پر مجھے او حیرت انگیز طور پر پڑنا اس کا آسان ہوا مجھے پندرہ بیس منٹ بیٹھ کر یہ تاثر ہوا کہ جو توفیق ختم ہوئی ہوئی تھی دوبارہ بحال ہوئی ضرور جا کر مضامین تقریریں اور یہ سن کر آئے ہوئے ہوں برکات تو آمنا سامنا ہونے سے ہو جاتے ہیں ہمارے سر کے مریض تھے تو کہا کرتا تھے کہ میں فقط زیادہ فقط نہیں ملے گا فقط آ کر مسافا کر کے چل جاتا ہوں تو اس کا واضح فائدہ میں محسوس کرتا ہوں والد صاحب ہے تو آ پھرتے ہیں جی مہینے میں آیا کرے تو خرچہ ہوتا ہے اس کا hmm. یا کرے. ہوتا ہے کا چاہیے کہ میں جانے کا خرچ دیا کروں تو خیر ہے کہ پلکار پسرا زبانی خود کہا کے جی جی کہ پھر جذبات میرے درست ہو جاتے <laughs> آیا <براستر آئے> تو <تکار. laughs> ایک تو آدمی کو طلب اپنی اصلاح کی پھر آج طریقہ اختیار کرے تو کوئی وجہ نہیں کرنا تو آگے طلب فضلنا پڑتا ہے لیکن ہم, ہم طلب نہیں ہے اگر طلب ہے تو ہم پوچھتے نہیں ہیں پوچھ رہے تو ہم کرتے نہیں ہیں کرنا برتنا پڑتا ہے نہیں اصول تو آدمی کو پتا چل جاتے ہیں لیکن فوائد تب ہوتے ہیں جب آج اس کو کرتے ہے برتتا ہے پھر سامنے آتے ہیں یا بیج جائے تو کا بیج لے کر اپنے جیب میں رکھیں گھر میں دبے میں رکھے رکھیں تو اس سے تو کوئی درخت نہیں بنے گا ایک سال تک وہ اپنے استعداد باقی رکھے گا ایک سال اور گزر گیا تو اگلے سال آپ مٹی میں ڈالیں گے بھی تو اس کا پودا نہیں نکلے گا کام اس کی ایک سال تک باقی رکھنا تھا اس نے استعداد کو. سال ہی آپ نے ضائع کر دیا گھر کو مناسب طریقے سے اگر آپ نے ڈالا آپ نے اس کو رکھا تھا جی وہ مارچ کے مہینے پھٹ گیا اس نے اپریل مئی جون جولائی ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر میں جب پالا پڑا سردی نا سختی اور خشک ہو گیا وہ بس لکڑی رہ گیا پھر نہیں ہوا تھا پھر آپ کو آ کر پوچھنا پڑے گا میں نے تو کیا تھا او درخت, نہیں بنا تو دسمبر تک تو کیا نہ دسمبر کے بعد خشک ہو گیا تو پھر جو ہے وہ باغبان باغبانی با کی عمارت والا کہے گا کہ اگلے سال پھر کاشت کریں گے اور نومبر تک خیر دسمبر میں جب پالا پڑنا شروع ہو گیا تو ایک دن اور دو دن تین دن وہ برداشت کر لے گا لیکن اس کے بعد آپ کو اس پر رات کو اس کو چھپانا پڑے گا تو یہ آپ جو ہے تو ایک سال کریں گے دوسرے سال کریں گے تیسرے سال پر خیر ہے تو اس کی طاقت نہیں ہو جائے گی پھر برداشت کرے گا اس کو اور چوتھے سال کھڑا ہو جائے گا پانچ سال آپ کو دے گا وہ کہا کہ اسے تو بات کہی تھی لیکن وہ نہیں ہے آپ نے اگر پوچھا نہیں ہے تو بس پھر آپ آم کے درخت کے مالک نہ بنے اگلے سال نوکری مزید احتیاط تھی پھر آیا آدمی اس نے کہا جی وہ فلانے نے درخت لگایا تھا میں نے بھی لگایا تھا اس کا درخت جو ہے تو وہ دیتا ہے سال میں پانچ سوام دیتا ہے اور ہمارا درخت پچاس دیتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوئی ہے تو پھر وہ کہے گا کہ اس نے پوچھا تھا تو اسے میں نے بتایا تھا کہ درمیانی شار جو وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے باہر میں اور وہ جھک کر زمین کی طرف آ جاتی ہے اور اس کو پھر کاٹتے ہیں جب اس کا کاٹتے ہیں تو اس کے کناروں سے شاخ پھوٹتی ہے اور وہ اوپر اوپر کوٹتی ہے آج زمین کی طاقت زیادہ ہے اور پانی اس کو زیادہ دیا گیا ہے تو یہ سانوی شاخ ہے جو یہ بھی جھک سکتی ہیں اس کو پھر کاٹنا ہوتا ہے پھر جو ہے تو درخت بنتا ہے بڑے مضبوط اور بہت گہرا مطلب یعنی پھیلا ہوا درخت بنتا ہے وہ پانچ سو پکڑتا ہے اب آپ نے پہلی شاخ جب جھک گئی تھی اس کا بندوبست نہیں کیا تھا دراخت جو ہے وہ شاخ کے بغیر رہ گیا اس, کی چھانچ, چھانچ نہیں ہوئی تھی. اس کے نتیجے اور اس سلسلے میں میں, میں نے بہت زیادہ مستق مل کو میں نے ان کا خیال ہوتا ہے میں تو سب کچھ آ گیا ہے اس کے روحانی فوائد حاصل نہیں کر سکتا لطیفہ لکھا ہے ایک تقریر کر رہے تھے اور جو آدمی فارغ کو تاثیر ہوتا ہے سب آتا ہے تو بھلے کا ایک آدمی تھا وہ بڑا خوش ہوا اس کا بھائی اپنے بندی تھی بان کی چرپائی بننی تھی آپ ہمارے من کو سب کچھ آتا ہے کا جائے بان اور چرپائی آہ. لے کر گھر پر کیسے آئے ہو؟ چرپائی بننی ہے ہماری تو چرپائی بننی تو ان کو نہیں آتی تھی کہ آپ نے جو کہا تھا کہ جو سب کچھ آتا ہے چرپائی بننی پھر چرپائی طلب طلب اور تو سیکھنے کے لیے توازو چاہیے ہوتی ہے سیکھنے کے لیے تو آج توازو چاہیے ہوتی ہے پوچھنا ہوتا ہے ورنہ آدمی کا تو جذبہ ہوتا ہے کہ بڑی بہو والا جذبہ ہوتا ہے کہ ایک و لڑ... و شادی وی لڑکے کی تو اس کی گھر والی میں ہنگامے وغیرہ کیے کہ علادہ ہوتے ہیں علادہ ہو گئے اس نے اس کو کہا کہ گھر والی کو آج ہلوا پکانا اور ساتھ ہی جو پردھن عورت ہے اس سے پوچھ لینا تو اچھا جی اس سے پوچھا کہ مجھے آوے ہے کتنی چین لوگ کہ ہی ہی ہی ہی ہی مجھے آوے ہے اور ایسے اس کو بھوننے کے مجھے آوے ہے جی. خیر کرتے کرتے عورت کا اندازہ ہوا کہ ہے پوری اچھی خاصی بیوقوف ہے کہ جب ہلوا پک کر تیار ہو جائے تو پھر جو ہے تو خوش گوبر لے کر اس کو پیس کر اس کو چھڑکا تھا نوارا اٹھایا مجبے میں نے کہا نہیں تھا کہ بڑی بی سے پوچھو گی کیا پوچھا ہی تو تھا نا تو کہا کہ اس کا سکھانا جو ڈنڈے سے ہی ہوگا جس کو سب کچھ آ رہے ہیں بڑے عجیب بگن لگتا ہے موبائل میں بڑے دوبارہ کوئی دوسرا بھی جاتا ہے بگن جی کم ہو رہا ہے لو الہ